اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا الیک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا الیک و اصحابک یا نور اللہ یا اکہ مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا میٹھی میٹھے, میٹھے اس کا بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین عید کے اس موقع پر خصوصی سلسلہ حیات حیوان کے ساتھ آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ آج کا یہ سلسلہ کا آغاز ہو اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں یاد رکھیے شیخ طریقت امیر عال و سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد ریاست ستار قادری رضوی دعوت العالیہ نے ہمیں نیتوں کا مدنی گلدستہ تھا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے پہلا مدنی انعام جو دیا وہ مدنی انعام بھی نیکو جائز اس کام سے پہلے اچھی اچھی نیتوں والا مدنی انعام اس دو کو اچھے کاموں کی ترغیب دلانے والا مدنی انعام ہے تو آپ مختلف مواقع پر نیتوں کے مدنی پھول بھی دیتے رہتے ہیں ان میں سے ایک مدنی پھول یہ ہے کہ مباح یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا مباح کام یعنی جائز کام ہے جس قدر اچھی نیت ہے زیادہ اسی قدر اس کا ثواب بھی زیادہ مولا علی شیر خدا کریم کے تیرا غروف کے نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الخیاوان دیکھنے کی تیرہ نیتیں جہاں اللہ اجف اجل کا نام آئے گا وہاں تعلی یا تبارہ کا بتاعلا جیسے قدیمات کی ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تہمید کروں گا اسی طرح اذکر اللہ کہا گیا تب بھی اللہ اضرف کا ذکر کروں گا یعنی اللہ اللہ کہوں گا نمبر دو جہاں پیارے آقا ندینے والے مصطفا صلی اللہ علیہ و وسلم کا ذکر آئے یا علی الحبیب کہا جائے تو درو شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا انگے کرام علی السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علی السلام صاحب اکرام علی الروان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین رحی اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گا نمبر چار عجائب قدرت الہی الجل کا بیان سن کر ذکر اللہ الجل کی نیت سے سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ و جل کہوں گا توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الا اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا چھ تمام کام کاج اور فجات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا سات حیوان کے احوال سن کر رفتحانہ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنانچہ پارہ تیئیس سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکونس کے اعتبار سے چھتیس بیس صورت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 نو اللہ تعالی نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خاگ امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا دس اس سلسلے سے مختلف مدری پھول حاصل کر کر نیز اگر شرعی مسائل بیان کیے تو انہیں سیکھ کر کہیں خدائے قدیم ارس کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا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 یاد رکھیں نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں بہرحال آپ سوامی نیت کے حقدار نہ ہوں گے الحبیب صلی اللہ علی محمد میٹھی صحیح اور مدنی چینل کے ناظرین عید کے موقع پر حیات الحاوان کا ایک خصوصی سلسلہ جاری ہے اور اس کی یہ دوسری کڑی ہے پہلے بھی جانوروں کے خوابوں کی تعبیر یعنی جانور اگر آپ کے خواب میں آئے یعنی جانور نے خود خواب دیکھا اس کی تعبیر بیان نہیں کی جائے گی بلکہ جانور اگر ہمارے خواب میں آ گئے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی اس پر کچھ سلسلہ جاری ہے اور ابھی جس جانور کا تذکرہ ہوگا وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بھلا اور مشک کے حوالے سے بہت مشہور جی ہاں ہرن کے حوالے سے ابھی خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی ہرنی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر عورت سے دی جاتی ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شکار کے ذریعے ہرن کا مالک بن گیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا آدمی مکرو فریب کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا اگر کسی شخص خواب میں دیکھا کہ وہ ہرن کا شکار کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے دنیا حاصل ہوگی اگر کسی شخص خواب میں دیکھا کہ اس پر ہرن حملہ اوور ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی بیوی تمام امور میں اس کی نافرمانی کرے گی مگر پھر وہ ساری باتیں یاد رہیں کہ خواب کی تعبیر ایک ذنی بات ہوتی ہے یقینی اور قطعی باتیں اس میں نہیں پائی جاتی اور دیگر یہ کہ وہ امور جو آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں بیان کیے جاتے ہیں وہ مقدمات وہ باتیں ہوئی ہمارے ذہن میں پیش نظر ہونی چاہیے کہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے ان مدنی پھولوں کی بھی آپ رعایت فرماتے رہیے اور خواب سے حاصل ہونے والی یہ جو تعبیر ہے یہ یقینی نہیں ہوتی اس کا ذہن بھی بنا کے رکھیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب جو جانور بیان کیا جائے گا وہ ہے بھی مکرو فریب کے حوالے سے مشہور اور خواب میں اگر وہ دیکھا جائے تو اس کی تعبیر بھی مکرو فریب اور جھوٹ بلکہ دشمنی سے دی جاتی ہے وہ جانور ہے بھیڑیا یہ بھی کہا گیا کہ بھیڑی کو خواب میں دیکھنا ظالم ڈاکو کی طرف اشارہ ہے اگر کسی نے بھیڑیوں کو خواب میں دیکھا تو اس کی یہ تعبیر دی جائے گی کہ خواب دیکھنے والا شخص کسی پر بوتان باندھے گا لیکن جس پر بوتان باندھا گیا وہ اس سے بری ہوگا اگر کسی شخص نے خواب میں بھیڑیے اور کتے کو ایک ساتھ دیکھا تو اس کی تعبیر نفاق فریب اور دھوکے سے دی جاتی ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب جس جانور کی تعبیر بیان کی جائے گی وہ جانور وہ ہے کہ جس کا ایک بس ایک بات اتنی مشہور ہے کہ بس وہ اس کا نام کی جگہ اس کی وہ صفت بیان کر دی جائے تو بچہ بچہ سمجھ جائے کہ کون سا جانور ہے اور مطلب مزاق کے اندر دوسروں کو یہ جانور بھی کہہ دیا جاتا ہے جس کے اندر وہ بات پائی جائے یعنی جو شخص موٹا ہو اس کو ہاتھی کہہ دیا جاتا ہے تو اب جس جانور کی تعبیر بیان کی جائے گی وہ ہاتھی ہی ہے ہاتھی کو خواب میں دیکھنے سے ایسا عدمی بادشاہ مراد ہوتا ہے جو باروب تو ہو لیکن اس میں عقل کم ہو اور وہ جنگی امور کو جاننے والا ہو نیز وہ خام خواہ کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہو جو شخص خواب میں دیکھیں کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے یا ہاتھی کا مالک بن گیا ہے یا ہاتھی پر حاکم یعنی نگہوان بن چکا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو بادشاہ کی قربت حاصل ہوگی اور اس سے اچھا مرتبہ حاصل ہوگا اس کی عزت اور سربلندی طویل مدت تک قائم رہے گی اگر کوئی بادشاہ جنگ کے دوران خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ میدان جنگ میں ہلاک ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے علم طور کا ففا اعلی اور کا بھی فیل کنز المان اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا تو جس طرح پہلے بھی ارض کیا گیا کہ علماء معبرین جو خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے ہیں وہ علماء قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث کے تحت خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں اور ان کی خوابوں کی تعبیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی آیت کوئی حدیث اور اس قسم کی باتیں اور وہ شرائط پائی جاتی ہیں جو ایک معبر کے اندر پائی جانا ضروری ہو ساتھ ہی ساتھ خوابوں کی یہ تعبیرات بھی بیان ہوئی جو ہم نے سنی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعال ادا محمد اب ایک ایسے جانور کی تعبیر بیان کی جاتی ہے جو انتہائی شرارت میں مشہور اور ایک دوسرے کو بچے بھی آپس میں شرارت کرتے کرتے اس طرح کے القاب ایک دوسرے کو بول دیتے اور وہ جانور ہے بندر بندر کو خواب میں دیکھنا ایسے شخص پر دلالت کرتے ہیں جس میں ہر قسم کے پائے جاتے ہیں جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ بندر سے لڑائی کر رہا ہے اور بندر کو اس پر غلبہ حاصل ہو گیا یعنی بندر نے اس کو ڈھیر کر دیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے کوئی مرض لاحق ہوگا لیکن پھر بھی وہ شفا یاب ہو جائے گا جو شخص خواب میں دیکھے کہ بندر اس کو کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کا کسی آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے گا کوئی شخص اگر خواب میں دیکھے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے دسترخوان پر بندر بھی موجود ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے شخص نے کوئی گناہ کبیرہ کیا اور اس کی وجہ سے اس کی کوئی نعمت چھین لی جائے گی میٹے میٹے سرائی مدنی چینل کے ناظرین جب نعمتیں چھین لی جائیں تو بس نعمت گناہ کی وجہ سے بھی چھین لی جاتی ہیں اور گناہوں کی وجہ سے نعمتوں کا چھننا چننا کا آنا کوئی نئی بات نہیں پچھلی کئی قومیں اللہ تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی اور اس قوم پر پیار عقام دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبق جہاں بہت سی نعمتیں بہت سے کرم ہیں وہاں اسے یہ بھی اس امت کے حوالے سے سہولت دے دی گئی کہ ایک ساتھ اجتماعی طور پر عذاب کی صورت میں ساری امت ہلاک نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ مخصوص ٹکڑوں میں بسا اوقات عذاب کیسی صورت پائی جاتی کہیں زلزلے آ جاتے ہیں کہیں سیلاب آ جاتے ہیں اگرچہ یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ زلزلے میں جو شخص بھی زد میں آیا وہ سارے گناہ گار ہی تھے اور گناہوں کی وجہ ہی سے ان کے ساتھ ایسا ہوا اور یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کے ساتھ خاص ہیں مگر ظاہر صورت عذاب کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں ہمارے ملک میں بھی جو حالیہ سیلاب وغیرہ آئے اللہ تعالی جن مسلمانوں کے جان ان ان کی جان ضائع ہوئی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے نیز جن کے جو گھر والے تھے بے گھر ہوئے مال جو ہے جن کے بہ گئے اور طرح طرح کے نقصان ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں متبادل بھی عطا فرمائے ہمیں ان سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونے اور ان کی خیر خائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین, امین صلی اللہ علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد اب جو جانور بیان کیا جائے گا وہ انتہائی شریف جانور ہے اور شرافت میں ایسا مشہور کہ خواب میں اس جانور کو دیکھنا بھی شریف آدمی کی طرف اشارہ ہے اور وہ ہے نیندا اگر کسی نے خواب میں کھانے کی غرض سے مینا ذبح کیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی وہ کسی بڑے شخص کے ظلم سے نجات پائے گا اور اگر آدمی خواب میں مینڈے کو کھانے کی غرض سے ضبع کرے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ تمام تفکرات اور الجھنوں سے نجات پائے گا اگر خواب دیکھنے والا قیدی ہے تو اس کو قید سے رہائی نصیب ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا مقروض ہے تو اس کو قرض ادا کرنے کی گویا بشارت ہے اور اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا نصیب ہوگی علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اب ایک ایسے جانور کی خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے کہ جس کو اچھے نام سے یاد نہیں کیا جاتا اور شاید یوں کہا جائے کہ بطور گالی بھی اس کا نام استعمال کیا جاتا ہو بطور مذاق بھی استعمال کیا جاتا ہو تو غلط نہ ہوگا گینڈے کو خاک میں دیکھنے کی تعبیر ظالم و جاب بادشاہ سے دی جاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے گینڈے کو خواب میں دیکھنا جنگ اور جھگڑے کی علامت ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اونٹ کی تعبیر تو ہم نے سن لی تھی مگر اونٹنی کی بھی کچھ تعبیریں اور مطلب اس کی تعبیریں ایسی ہیں کہ شاید وہ بہت سے لوگوں کے لیے رغبت کا سامان ہو اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہے دودھ نکال رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی کسی نیک عورت سے شادی ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا بس وقت اس کی تعبیر لڑکی کی پیدائش سے بھی دی جاتی جو شخص خاپ میں اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی دیکھے تو یہ اللہ تعالی کی قدرت کے ظہور اور عوام الناس کے فتنے میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ ہے ابن سیرین نے فرمایا کہ خواب میں ایسی اونٹنی کو دیکھا جس پر بوجھ لدا ہوا ہے تو خشکی کے سفر کی طرف دلیل ہے کیونکہ اونٹ پر جب سامان لادا جاتا ہے تو عام طور پر اسے خشکی کی طرف ہی سفر کیا جاتا ہے تو اب اس انداز کا خواب دیکھا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ مطلب بحری اور فضائی راستوں سے اس کا سفر نہیں ہوگا بلکہ یہ خشکی کی طرف سفر کرے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب جس جانور کی تعبیر بیان کی جا رہی ہے یہ جانور ہے بہت خطرناک مگر اس جانور کی طرف لوگوں کا میلان بہت زیادہ ہوتا ہے بہت خطرناک ہے بہت تیز دوڑتا ہے بہت اچھی گرفت ہے مگر اتنی اچھی گرفت اور تیز دوڑنے کے باوجود بھی اس کا جو تیز دوڑنا ہے وہ مستقل نہیں ہو پاتا اپنے شکار پر جب یہ بڑھتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے مگر یہ اپنی تیزی کو برقرار نہیں رکھ پاتا اور بس اوقات بھاگتے بھاگتے تھک بھی جاتا ہے اور وہ جانور کون سا جانور ہے وہ جانور چیتا چیتے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ظالم بادشاہ یا ایسے شان و شوکت والے دشمن سے دی جاتی ہے کہ جس کی دشمنی واضح ہو اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ چیتا اس پر سوار ہو گیا غالب ہو گیا اس پر حملہ آور ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو کسی ظالم بادشاہ یا کسی دشمن کی طرف سے ضرر یعنی نقصان پہنچے گا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ چیتا اس کے گھر میں آ گیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے گھر پر کوئی فاسق شخص حملہ آور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب ایک ایسے جانور کا تذکرہ ہے کہ جو یہ جانور خوبصورت بھی جانور ہے اور یہ جانور بعضوں کا پالتو بھی ہوتا ہے گھر گھر میں پایا بھی جاتا ہے بچے خوف بھی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے بھی ہیں یہ جانور گھر میں آنے کے بعد بھی آنے کی اجازت مانگتا ہے میں آؤں کہہ کر اس کی اجازت کی صورت بنائی جاتی ہے اور یہ جانور وفادار ہونے کے باوجود بھی آپ کی پالتو مرغی کو نوچ کھائے اور آپ کے دودھ پر ہاتھ صاف کر لے جی ہاں یہ جانور بلی ہے بلی کو خوات میں دیکھنا گھر کے خادم اور محافظ پر دلالت کرتا ہے اگر کسی نے خواب میں بلی کو کوئی چیز چھینتے ہوئے دیکھا تو یہ گھریلو چور کی طرف اشارہ ہے خواب میں بلی کا پنجہ مارنا اور کاٹنا گھر کے خادم کی خیانت کی طرف اشارہ ہے مگر یاد رکھیے یہ چونکہ خواب کی تعبیر کوئی شرعی حکم اس کا ایسا شری حکم نہیں ہے کہ اس کو دلیل بنا کر ہم اپنے خادمین کو اپنے ملازم وغیرہ کو اس پر الزام لگائیں الزام تراشی کریں اور اس کو خائن قرار ہی دے دیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ جو خواب کی تعبیر ہے یہ اپنی جگہ پر ہے مگر یہ ساری باتیں اشارہ ہے اور سب ذنیات میں داخل ہیں اس کی بنیاد پر کسی شخص کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے چوری کر دی ہے اس کو چور چور کہنا نہ جائز اس بنیاد پر کہ آپ نے خواب میں دیکھ لیا اور یہ آپ کے پاس ملازم ہی ایک تو اور یہ ملازم ہی کی خیانت کی طرف دلالت کرتا ہے تو میرے خواب کی وجہ سے ظاہر ہو گیا کہ میرے خادم نے فلاں چیز چوری کی حال کے اندر یہ چیز چوری ہوئی تھی آپ خود سوچتے ہیں میرال سندر اشاد فرماتے ہیں دنیا کا کوئی کورٹ آپ کو اس انداز سے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا کہ فلاں نے کہہ دیا یا آپ نے اس میں یہ اضافہ کر لیا جائے کہ میں نے خواب میں دیکھ لیا اور اس کہنے اور اس سننے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں منظر عام پر آ جائیں اور کسی کو ہم چور کہہ دیں یا کسی کو ہم ڈاک کہہ دیں ایسا نہیں ہو سکتا تو جب ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا محاصل یہ ہے کہ یہ خواب اور یہ باتیں ساری جو ہیں وہ زنیات کے اندر شامل ہیں لوگوں کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قیاس سے اپنی اٹکل سے کچھ حساب کتاب لگا کر کہہ دیا اگر کسی نے خود دیکھا ہے اور اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے تو اس کی بات الگ ہے بعض صورتوں کے اندر جب یہ اپنی تعداد و تعداد کے مطابق پائے جائیں گے تو اس کے اندر وہ چوری ثابت بھی ہو جائے گی اگر کسی شخص نے بلی کو خواب میں دیکھا کہ وہ میاؤں میاؤں نہیں کر رہی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ شخص خواب دیکھنے والا ایک سال تک خوشحال رہے گا جنگلی بلی کو خواب میں دیکھا ایک سال تک گویا اب مشقت اور پریشانی کی طرف اسے اشارہ کیا گیا جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ بلی کو بیچ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنا مال خرچ کر دے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب ایک ایسے جانور کا بیان ہے کہ جس جانور کا نام آتے ہی جس جانور کا تصور ذہن میں قائم ہوتے ہی ہمیں تیزی ہمارے ذہن میں آ جاتی تیز رفتاری کا تصور قائم ہو جاتا ہے اور شاہی سواریاں یاد آ جاتی ہیں جی ہاں وہ گھوڑا ہے اور گھوڑے کو خواب میں دیکھنا اس کی تعبیر یہ کہ آدمی کو تجارت ملے گی یعنی یا تو آدمی ملے گا یا تجارت ملے گی یعنی عورت دیکھے تو اس کے لیے یہ تعبیر ہوگی چتکبرے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا مشہور امیر بنے گا مطلب گویا یو کہ ہماری دل کی خواہش ابھر ابھر کر سامنے آ رہی ہے گہرے سرخ رنگ کے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر غم سے دی جاتی ہے بعض ایل نے اس کی تعبیر فتنے سے دی ہے سفید اور سیاہ رنگ کے گھوڑے کو خاک میں دیکھنا صاحب قلم یعنی لکھنے والے آدمی کی طرف اشارہ ہے سفید اور سرخ رنگ کے گھوڑے کو خاک میں دیکھنا قوت پر دلالت کرتا ہے بعض اوقات اس کی تعبیر لڑائی اور مار پیٹ سے بھی دی جاتی ہے خواب میں گھوڑے کو ایڑی مارنے کی تعبیر خواہشات نفسانی کے مرتکب ہونے سے دی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیرہ ہے ترجمہ کمزور ایمان نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی تو انسان کا اپنے خواہشات کی طرف راغب ہو جانا یعنی گھوڑے کو اس نے اس حال سے دیکھا کہ وہ ایڈی مار رہا ہے اور ایڈی مار کر گویا ایڑی مارتا ہے گھوڑا تو وہ بھاگنے کی طرف جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اب اس شخص کو گویا متنوع کر دیا گیا توجہ دلا دی گئی کہ تم اس وقت اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہو یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک وارنٹ دے دیا جائے یا ایک سمجھانے کے لئے کوئی تفیم نامہ دے دیا جائے تو ایک تفیم نامہ دے دیا گیا یعنی ایک نوٹس دے دیا گیا کہ اب بہت ہو گئی تھوڑا سا رک جاؤ تو اس خواب کو دیکھنے والے کے لیے ایک نوٹس ہے اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر عزت و جاہ یعنی اس کو عزت اور شہرت سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ وصلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں خیر یعنی بھلائی ہے گھوڑے کی تعبیر تو چل ہی رہی ہے اگر کوئی دریائی گھوڑا خواب میں دیکھ لے تو اس کی تعبیر جھوٹ اور ایسے کام سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے جو نامکمل اور ادھورا رہ جائے سلحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کبھی خواب میں گھوڑا دیکھا جائے تو اس سے زینت بھی مراد ہوتی ہے اور یہ زینت کی علامت ہوتا ہے اس لیے کہ یہ سواریوں میں سب سے عمدہ سواری ہے پس جس نے جس قدر گھوڑے کو خواب میں دیکھا اس کو اسی قدر عزت و قوت حاصل ہوگی اکثر گھوڑے کی تعبیر وسعت دولت اور رزق سے بھی دی جاتی ہے دشمن پر غلبہ سے دی جاتی ہے یعنی اس سے جس سے خواب میں دیکھا اس کی عزت میں اضافہ ہو اس کی قوت میں اضافہ ہو اس کے مال میں اضافہ ہو اس کی زینت میں اضافہ ہو اور دشمنوں پر اسے مطلب فتح حاصل ہو اور اسے کئی طرح سے وسعت اور فراغی سے اس کی تعبیر دی جاتی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی آپ آیت تو تعبیروں کے ساتھ آیت پڑھیں گے یا احدیث پڑھیں گے جس طرح اس میں مطلب بالخصوص عرض کیا گیا کہ علماء آیات اور احادیث کے تحت بیان کرتے ہیں تو میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم آیت پڑھیں گے اور اس سے کسی بھی خواب کی تعبیر بیان کریں گے علماء معبدین کی شرائط علماء نے باقاعدہ لکھی ہیں اور وہ ہی ان آیات سے احادیث کے ذریعے تعبیرات بیان فرماتے ہیں تو ہمیں جو تعبیر پتا ہوگی وہ بیان ہو جائے گی اور جو ہم تعبیر بیان کریں گے وہ ان سے سن کر بیان کریں گے اور جس کی تعبیر بیان کی جائے گی اسے ایک ضنی ایک اشارہ سمجھیں گے خطئی اور یقینی بات ہم اسے نہیں سمجھیں گے یہ تو تھا گھوڑا اب اگر ایسا ہوا کہ خات میں گھوڑی آئی تو اب اس کی کیا تعبیر ہوگی بھائی کبھی کبھی مذکر مونس کے بھی تبدیلی کی وجہ سے تعبیر میں فرق آ جاتا ہے گھوڑی کی خواب میں تعبیر نیک و شریف عورت سے دی جاتی ہے اگر کسی سست خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ نیک عورت کے ساتھ شادی کرے گا سفید گھوڑی کو خواب میں دیکھنا حسب و نصب والی عورت کی علامت ہے سرخ رنگ کی گھوڑی کو خواب میں دیکھنا حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہے اب اس میں مختلف رنگوں کی مختلف اوسع بیان کیے گئے ہیں بہرحال وہ ایسے اوساد سننے میں بعض لوگوں کی دلچسپی اپنی جگہ پر رہتی ہے لیکن اس میں کچھ اور بھی اوساد بیان کیے گئے ہیں وہ میں نے بہرحال بیان نہیں کیے لیکن یہ ضرور ہے کہ کالے رنگ کی گھوڑی کو خواب میں دیکھنا مالدار عورت کی طرف اشارہ ہے یعنی مال آ رہا ہے تو کوئی سفید رنگ کا جانور ہی دیکھے گا وہ خواب میں کالا ہی جانور دیکھے گا سبز رنگ کی گھوڑی کو خواب میں دیکھنا مالدار عورت کی طرف اشارہ یہ بھی ہے موٹی گھوڑی کو خواب میں دیکھنا سر سبزی اور شادابی کی طرف اشارہ دبلی پتلی لاغر گھوڑی کو خواب میں دیکھنا کہت سالی کی طرف اشارہ ہے یعنی اگر وہ سفید دیکھ رہا ہے تو نیک چلن عورت سے نکاح کا کی امید کی جا سکتی ہے اور اسی طرح وہ سفید گھوڑی کے ذریعے ہسب و نسب اچھا حسب نصب کا کی امید کی جا سکتی ہے سرخ کے ذریعے حس و جمال کی طرف اشارہ کیا گیا کالے رنگ کے ذریعے مال کی طرف اور اسی طرح سبز رنگ کے ذریعے بھی مال کی طرف اشارہ ہوا اور موٹی گھوڑی سے سر سبزی و شاداب سر و شاداب اشیاء کی طرف اشارہ کیا گیا اور دبلی اور پتلی لاگر گھوڑی کے ذریعے قہم سالی کی طرف اشارہ کیا گیا تو یہ تو مطلب ایک تعبیر ہے جسے جانوروں کے حوالے سے بیان کیا گیا اور اس سلسلے میں بالخصوص آپ کو کئی تعبیریں بیان نہیں کی گئیں کہ فلا چیز میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور فلا چیز میں ایسے معاملات ہونے کا اندیشہ ہے کہ عام طور پر ایک تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے خواب کی تعبیر پر طرح طرح کے وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اگر آپ نے کوئی خواب کی تعبیر سنی ہے اور وہ واقعی ایسی ہی ہے آپ نے خواب بھی وہی دیکھ لیا تھا اور اس کی تعبیر بھی یہ سن لی کہ اب کوئی دشمن غالب ہونے والا ہے اور کچھ ہونے والا ہے تو جو ہونے والا ہے نا وہ ہونا ہی ہے اس میں گھبرانے کی عادت نہیں امیر سنت مدنی اداکرے میں ایک بہت پیارا مدنی پولا آپ نے دیا کہ جو ڈوبے ہوئے افراد ہوتے ہیں جن کی لاش مل جاتی ہے نا تو اکثر جو ڈوبے ہوئے افراد کی لاش ملتی ہے وہ ایسا ہوگا کہ ان کی ناک سے خون جاری ہوگا بہا ہوگا ان کی نقصیر جو ہے وہ فوٹی ہوئی ہوگی وہ اصل یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پانی میں بہہ جاتا ہے اور اس کو امید ہو جاتی ہے اب میں نہیں بچوں گا تو اس کے ذہن پر ایک جھٹکا سا لگتا ہے اور اس کی جو شریان کی رگ ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور اس سے اس کا انتقال ہوتا ہے تو ہمت ہار جانے سے بسوقت بہت سا نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی تعبیر کو بطور تعبیر سنا جائے اور ہمت نہ ہاری جائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے دعا تو وہ روایتوں میں آتا ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے تو اگر ایسی مصیبت آنے والی ہوئی کیا عجب کے وہ بھی تل جائے علم الہی میں جو بہرحال مصیبت پہنچنی وہ تو پہنچنی ہوگی خواب کو تعبیر کی بیان کی جائے یا خواب کی تعبیر آپ کو نہ بیان کی جائے ہمیں اپنا ذہن پختگی کی طرف لانا ہے آخر میں جس جانور کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی وہ خنزیر ہے اور خنزیر کے حوالے سے جس طرح سلسلہ آیا تو کے اندر بیان کیا گیا کہ اس کے گوشت کھانے سے کیا کیا نقصان آتے ہیں اور حرام جانور جیسے شریعت مطالعہ نے حرام کیا اس جانور کے حوالے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں تو جس طرح اس کے کھانے میں نقصان ہے اس کے کھال میں نقصان ہے اس کے بال میں نقصان ہے اس کی ہڈی میں نقصان ہے اس طرح خواب میں آئے تب بھی اس کی جو تعبیر ہے وہ بھی نقصان ہی نقصان ہے خنزیر کو خواب میں دیکھنا شر، غربت اور افلاس اور حرام مال کی علامت ہے کہا جاتا ہے کہ خنزیر کا خواب میں دیکھنا طاقتور دشمن اور غدار دوست کی علامت ہے یعنی اس کو دیکھا جائے تو دشمن کے روپ میں ہوگا تب بھی ایک طاقتور دشمن اور برا اور بدترین دشمن ہوگا اور اگر دوست کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ غدار دوست ہوگا یعنی وہ اندر کا دشمن ہوگا جو ایک طاقتور دشمن سے بھی بڑا دشمن ہوگا اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی صورت خنزیر کی صورت کی جیسی ہو گئی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو ذلت کے ساتھ دولت ملے گی اور اس کے دین میں کمی واقع ہو جائے گی تو میٹھے بیٹے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین عید کا موقع ہے اور آپ کے لیے آج یہ خصوصی سلسلہ پیش کیا گیا مگر عید کے لیے کل بھی جیسے عرض کیا گیا تھا اور مطلب ریکارڈنگ کے حوالے سے بھی کل ہے اور عید کے اییام میں جب نشر ہوگا اس کے حوالے سے بھی کل ہے عید کے لیے جہاں بہت سے تحفے دے کر جاتے ہیں وہاں دینی کتب و رسائل کے تحائف عید کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کو ضرور دیجیے ان شاء اللہ اس کی برکت سے یہ عید میں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے مواقع ہمیں فراہم ہوں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم مدنی چینل دیکھتے رہیے علی الخب صل اللہ تعالی على محمد توبو إلى اللہ استغفر الله صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی على محمد